قتلِ اسماں یہودیہ 26 رمضان المبارک سندو ہجری اسما ایک یہودی عورت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب میں اشعار کہا کرتی تھی اور طرح طرح آپ کو ایزا پہنچاتی تھی لوگوں کو آپ سے اور اسلام سے برگشتہ کرتی ہنوز آپ بدر سے واپس نہ ہوئے تھے کہ پھر اسی قسم کے اشعار کہے عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ کو سنتے ہی جوش آ گیا اور یہ منت مانی اگر اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے صحیح سالم واپس آ گئے تو اس کو ضرور قتل کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے مظفر و منصور صحیح و سالم تشریف لائے تو عمیر شب کے وقت تلوار لے کر روانہ ہوئے اور اس کے گھر میں داخل ہو کر اس کا کام تمام کیا